بسم اللہ وسلاۃ وسلام اعلیٰ رسول اللہ وعلیٰ علیہ وصحابی وضوا جی اس دفعہ کئی سال کے بعد ایک دفعہ پھر یہاں سعودی عرب میں اور دیگر کئی ممالک میں بھی عید الاضحیٰ یعنی عید قربان بڑی عید جمعہ کے روز آ رہی ہے لہذا ایک دفعہ پھر یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ نماز عید اور نماز جمعہ کی ادائیگی کا کیا سلسلہ ہوگا اس مسئلے کا بیان گو کہ پہلے ایک مضمون میں کتابی طور پر تفصیل سے کیا جا چکا ہے جس مضمون کا عنوان ہے دونوں عید کے دن اور نماز کے اہم مسائل یہ مضمون میرے بلاگ پر موجود ہے تفصیل اور دیگر مسائل کو جاننے کے لیے اس کا مطالعہ انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا تو یہاں صرف اس مسئلے کے لیے یہ صوتی پیغام تیار کر کے نشر کیا جا رہا ہے کہ اگر عید جمعہ کے دن ہو تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد جمعہ کی نماز چھوڑی جا سکتی ہے جی ہاں یہ ہے درست مسئلہ اور اس کے دلائل یہ ہیں کہ اب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد اج تمافی یوم کم ہادان فمن شاہ اجزا من الجمہ و ان نہ تم لوگوں کے آج کے دن میں دو عیدیں اکٹھی ہو گئی ہیں تو جو چاہے عید کی نماز کے ذریعے جمعہ کو چھوڑے لیکن ہم دونوں نمازیں پڑھیں گے سنن ابی دعود کتاب الصلاح باب دو سو پندرہ امام البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اس حدیث شریف سے ہمیں یہ بھی دلیل ملی کہ جمعہ والے دن کو بھی عید کا دن قرار دیا گیا ہے اور یہ بھی پتہ چلا کہ جس نے عید کی نماز پڑھ لی وہ جمعہ کی نماز چھوڑ سکتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دونوں نمازیں پڑھیں گے تو افضل اور اولا یہی ہے کہ دونوں نمازیں پڑھی جائیں لیکن اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے دوسری دلیل ایاس بن ابی رملہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ میں امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے پاس تھا انہوں نے زید بن الارقم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی دن میں دو عیدیں دیکھی ہیں یعنی جمعہ کے دن عید الفطر یا عید الاضحی چھوٹی عید یا بڑی عید آ گئی ہو زید رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں امیر المومنین معویہ بن ابھی سفیان رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا زید رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی اور جمعہ کی نماز میں رخصت یعنی نماز نہ پڑھنے کی اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا منشا یوسلی فل یوسل جو جمعہ کی نماز پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے اور جو نہ چاہے وہ نہ پڑھے یہ حدیث شریف بھی سنن ابی دعود میں ہے کتاب الصلاح اور اسی باب دو سو پندرہ میں اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت السلاح باب ایک سو سکس سکس اور امام علی بن المدینی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح قرار دیا ہے تیسری دلیل ایک دفعہ عید جمعہ کے دن ہو گئی تو چوتھے بلا فصل امیر المومنین علی رضی اللہ ان خلیفہ رسول بلا فصل چوتھے خلیفہ رسول بلا فصل امیر المومنین علی رضی اللہ عن و اردا نے فرمایا من ارادہ یو جمہ فل یو جمہن ارادہ ایںجلس فل جو دونوں نمازیں پڑھنا چاہے تو پڑھے اور جو بیٹھنا چاہے تو بیٹھے یعنی اگر نماز چھوڑ کے گھر میں بیٹھنا چاہے تو بیٹھے امام صفیانہ الثوری رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو جمعہ نہ پڑھنا چاہے اور اپنے گھر میں بیٹھنا چاہے تو بیٹھے مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث ہے کتاب صلاۃ العید کتاب صلاح العیدین باب ایک سو اٹھارہ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے کتاب سلاوات اور باب ہے چار سو تینتیس یعنی فور تھری تھری اور حدیث صحیح ہے چوتھی دلیل عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے دور میں عید جمعہ کے دن ہونے سے لی گئی ہے کہ ان کے دور میں عید جمعہ کے دن ہوئی تو انہوں نے صرف عید کی نماز اور جمعہ کی نماز کو جمع کر لیا جمعہ کی نماز نہیں پڑھی بلکہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد عصر کے وقت عصر کی نماز پڑھی یہ بھی سابقہ حوالے کے مطابق سنن ابی دعود کتاب الصلاح باب دو سو پندرہ میں ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس اثر کو بھی صحیح قرار دیا ہے تو یہ مختصر سی بات تھی اس ایک مسئلے کے بارے میں کہ عید اگر جمعہ کے دن آ جائے تو دونوں نمازوں کا کیا مسئلہ رہے گا واضح ہو گیا کہ اگر عید جمعہ کے دن آ جائے تو عید کی نماز پڑھنے والوں کے لیے یہ رخصت نبی علیہ صلاۃ علام نے یہ اجازت عطا فرمائی ہے کہ وہ چاہیں تو نماز جمعہ پڑھیں نہ چاہیں تو نہ پڑھیں نماز عید نماز جمعہ کے لیے بھی کفایت کرے گی مزید مسائل جو عید کے دن اور عید کی نماز سے متعلق ہیں اس کے لیے اس مضمون کا مطالعہ انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا میرے بلاگ پہ ہے آپ اس کا مطالعہ فرمائیے اور اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو ان مسائل کو بھی سوتی صورت میں نشر کیا جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو کسی ضد اور تعصب کے بغیر حق بات جاننے پہچاننے ماننے اپنانے اور اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی حال میں ہمیں اس کے سامنے حاضر ہونے والوں میں سے بنائے جو کہ عامل بر حق ہوتے ہیں